إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى مِن ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقُرْؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم نَّضَّاء وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله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 بے شک یہ نصیحت ہے بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے آپ کے رب بخوبی جانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہائی رات کے تحجر پڑتے ہیں اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تم اسے ہرگز گز نہ نبھا سکو گے بس اللہ نے تم پر مہربانی کی لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو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 اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سے کیجئے کیجیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صورت عقل مندوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے جو بھی طالب ہدایت ہو وہ مرضی مولا سے ہدایت کا راستہ پالے گا اور اپنے رق کی طرف پہنچ جانے کا ذریعہ حاصل کر لے گا جیسے دوسری صورت میں اللہ نے فرمایا حکیمہ تمہاری چاہت کام نہیں آتی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی کا چاہا ہوا ہو صحیح علم والے اور پوری حکمت والے اللہ تعالی ہی تو ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور آپ کے اصحاب کی ایک جماعت کا کبھی دو تہائی رات تک قیام لیل میں مشکل رہنا کبھی آدھی رات اسی میں گزارنا کبھی تہائی رات تک تحجد پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے گو تمہارا مقصد ٹھیک اس وقت کو پورا کرنا نہیں ہوتا اور ہے بھی وہ مشکل کام کیونکہ رات دن کا صحیح اندازہ اللہ ہی کو ہے کبھی دونوں برابر ہوتے ہیں کبھی رات چھوٹی دن بڑا کبھی دن چھوٹا رات بڑی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو نبھانے کی طاقت تم میں نہیں تو اب رات کی نماز اتنی ہی پڑھو جتنی تم بآسانی با پڑھ سکو کوئی وقت مقرر نہیں کہ فرزن اتنا وقت لگانا ہی ہوگا یہاں صلات کی تعبیر قراج سے کی ہے جیسے سورہ سبحان یعنی بنی اسرائیل میں ہے لات جربی سولا یعنی اپنی قرآن نہ تو بلند کیجئے اے نبی نہ بالکل پست کیجئے فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ابو حلیفہ کے اصحاب نے اس آئے سے استدال کر کے مسئلہ کہا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ ہی کا پڑھنا متعین نہیں اسے پڑھے خواہ اور کہیں سے پڑھ لے گو ایک ہی آیت پڑھنا کافی ہے اور پھر اس مسئلے کی مضبوطی اس حدیث سے کی ہے جس میں ہے کہ بہت جلدی جلدی نماز ادا کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر پڑھ جو آسان ہو تیرے ساتھ قرآن سے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے اور جمہور نے انہیں یہ جواب دیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی عبادہ بن سامت رضی اللہ والی حدیث میں آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں ہے مگر یہ کہ تو سورہ فاتحہ پڑھے اور صحیح مسلم میں بروایت ابو حرار رضی اللہ عن مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ بالکل ادھوری محض ناکارہ ناقص اور ناتمام ہے صحیح بن خزیمہ میں بھی انہی کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے تصدیق قول جمہور کا ہی ہے کہ ہر نماز کی ہر ہر رکعت میں سور فاتحہ کا پڑھنا لازمی اور متعین ہے خواہ امام ہو خواہ مقتری خواہ فرض نماز ہو یا نفل خواہ جہری ہو یا سرری خواہ مسافر کی نماز ہو یا پھر مقیم کی خواہ دن کی نماز ہو یا رات کی خواہ فرض ہو کہ نفل ہو بہر صورت فاتحہ کا پڑھنا ہر ایک پر ہر رکات میں لازم ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس امت میں عذر والے لوگ بھی ہیں جو قیام لیل کے ترک پر معذور ہیں مثلا بیمار کے جنہیں اس کی طاقت نہیں مسافر کے روزی کی تلاش میں ادھر ادھر جا آ رہے ہیں مجاہد جو اہم تر شغل میں مشغول ہیں یہ آیت بلکہ یہ پوری صورت مکی ہے مکے میں نازل ہوئی اس وقت جہاد نہیں تھا بلکہ مسلمان نہایت پست حالت میں تھے پھر غیب کی یہ خبر دینا اور اسی طرح غور میں بھی آنا کہ مسلمانوں کو جہاد میں پوری مشغولی ہوئی یہ نبوت کی اعلیٰ اور بہترین دلیل ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل تو ان عذروں کے بعض تمہیں رخصت دی جاتی ہے کہ جتنا قیام تم سے بآسانی کیا جا سکے کر لیا کرو ابو رجا محمد نے حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اے ابو سعید اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو پورے قرآن کا حافظ ہے لیکن تحجد نہیں پڑھتا صرف نماز فرض پڑتا ہے آپ نے فرمایا اس نے قرآن کو تکیا بنا لیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک غلام کے لیے فرمایا کہ وہ ہمارے علم کو جاننے والے تھے اور فرمایا تم وہ سکھائے گئے ہو جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا میں نے کہا ابو سعید اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو قرآن آسانی سے تم پڑھ سکو پڑھو فرمایا ہاں ٹھیک تو ہے پانچ آیتیں ہی پڑھ لو پس بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کا رات کی نماز میں کچھ نہ کچھ قیام کرنا امام حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حق و واجب تھا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے جس پر یہ بات دلالت کرتی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ سے اس شخص کے بارے میں سوال ہوا جو صبح تک سویا رہتا ہے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو عشاء کے فرض بھی نہ پڑھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو رات کو نفری قیام نہ کرے سر نبی داود کی روایت میں ہے کہ جو وطر نہ پڑھے وہ ہمیں ہم سے نہیں حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی زیادہ غریب قول ابو بکر ابن عادل الحمبلی کا ہے جو کہتے ہیں رمضان کے مہینے کا قیام فرد ہے واللہ علم۔ یہ یاد رہے کہ صحیح مسلک تو یہی ہے کہ تہجد کی نماز نہ تو رمضان میں واجب ہے نہ غیر رمضان میں رمضان مبارک کی بابت بھی حدیث میں صاف آ چکا ہے کہ وہ قیام اللی تعان یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے قیام کو نفلی قرار دیا ہے وغیرہ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کی حفاظت کرو اور فرض زکوات کی ادائیگی کیا کرو یہ آیت ان حضرات کی دلیل ہے جو فرماتے ہیں کہ فرضیت زکوٰۃ کا حکم مکے میں ہی نازل ہو چکا تھا ہاں کتنی نکالی جائے نصاب کیا ہے وغیرہ یہ سب مدینے میں بیان ہوا واللہ اللّہ عالم ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز اکریمہ مجاہد حسن قطع رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ صلف کا فرمان ہے کہ اس آیت نے اس سے پہلے کہ حکم رات کے قیام کو منسوخ کر دیا ان دونوں حکموں کے درمیان کس قدر مدت تھی اس میں جو اختلاف ہے اس کا بیان اوپر گزر چکا بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص سے فرمایا پانچ نمازیں دن رات میں فرض ہیں اس نے پوچھا اس کے سوا بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے آپ نے فرمایا باقی سب نوافل ہیں یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے فی سبیل اللہ خرچ کرو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو یعنی اللہ کی راہ میں سب کا خیرات کرتے رہو جس پر اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہتر اور اعلیٰ اور پورا پورا بدلا دیں گے جیسے اور جگہ ہے ایسا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ بڑھائے چڑھائے تم جو بھی نیکیاں کر کے بھیجو گے وہ تمہارے لیے اس چیز سے جسے تم پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے بہت ہی بہتر اور اجر و ثواب میں بہت ہی زیادہ ہے ابو اعلیٰ موصلی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ایک مرتبہ پوچھا تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے تو ایک بھی ایسا نہیں آپ نے فرمایا اور سوچ لو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہی بات ہے فرمایا سنو تمہارا مال وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں دے کر اپنے لیے آگے بھیج دو اور جو چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارا مال نہیں وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے یہ حدید بخاری اور مستد احمد میں بھی ہے نیز نسائی میں بھی یہ مروی ہے پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ذکر الٰہی بہ کثرت انبی کیا کیجئے اور اپنے تمام کاموں میں استغفار کیا کریں جو استغفار کرے وہ مغفرت حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی مغفرت کرنے والے اور مہربانیوں والے ہیں سامعین الحمد للہ صورت المزمل کی تفسیر مکمل ہوئی